آفاق, آفاق کے ہر ہر برد گوشے برد میں قرآن سنا, سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر قال الله في القران الكريم قال من الذي تدوي من كتاب قناهاتي كبي كل لا يفتي كالترفوق فصدق الله من الذي والصدقه فصوره من جان کبھی شانتا مالک کا بھی ہے اور مالک شاشرات بھی اللہ کے بعد حضور نبی اکرم شفیع ابام رسول محتشم ندی مقرر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی عقیدتوں عرادتوں محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الحترام زبیل اختشام معذت محترم محتشم سامعی السلام علیکم وبر آج جس طور سے میں اور عقائد اور اعمال کا فساد پوری طرح سے مغرب محفوظ ہے معاشروں کے معاشرے برباد ہو رہے ہیں اسلامی معاشرہ جن خوبصورت عقائد پر مشتمل ہے جب اس کو بگاڑا گیا تو ہمارا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت ایک طرف تو مادیت کا خشو اس طرح طاری ہے کہ روحانی عصمتوں حتیہ کہ مذہب کا بھی انکار کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب روحانیت اور تصور کے نام پہ ہر چیز جو کہ اسلام کے مخالف اور متصادم بھی ہے اس کو بھی قبول کیا جاتا اس موقع پہ ایسی بات کہنا جو قوم کی ضرورت ہے یہ انتہائی اہم ہے ہمارے خطبات جماعت میں ہمارے اجتماعات میں ہمارے خطابات کے اندر ایک طرف تو بزرگوں کی کرامات کو ان کے فضائل و مناقب کو بیان کیا جاتا ہے لیکن بزرگی اور ولایت کے معیار کو بیان نہیں کیا جاتا جس کے نتیجے میں گمران اور بے دین لوگوں کے ہتھی چڑھ جاتی ہیں دوسری جانب ان گمران لوگوں کا بہانہ بنا کر کے کچھ لوگ واقعی حقیقتوں کا بھی انکار کر دیتے پاکستان میں اس وقت کئی ایسی کتابیں شائع ہوئی ہیں جن میں مسلمہ بزرگوں کی عظمت اور رفات کا نہ صرف انکار کیا گیا ہے بلکہ ان کو گمراہ اور گمراہ کنندہ کہا گیا ہے اور دوسری جانب جو لوگ طے شدہ ہے کہ گمراہ ہیں امت کا ایک طبقہ ان لوگوں کے دامیں تصویر میں ہے اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ جو قرآن و حدیث کا مزاج ہے اس کے مطابق کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گے گو میری باتیں دونوں طبقوں کے لیے تلب ہوں گی لیکن اپنے بھی خفا بج سے ہیں بے گانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کندھ بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلا مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند تصوف اور ولایت کے نام سے اس وقت معاشرے میں چار طرح کے طبقے موجود ہیں پہلا طبقہ وہ ہے جو کول و عمل سے شریعت مستفریہ کا مخالف ہے جن کی وضاقت جن کی حجامت جن کا لباس جن کا طرز زندگی جن کا انداز معاشرت شریعت سے میل نہیں کھاتا اور وہ اپنے عمل کے ساتھ ساتھ اپنے کال سے بھی اسلام کے مسلمہ اصولوں کی تقزید کرتے ہیں اور اسلام کی تدحیک کرتے ہیں علم کے مخالف ہیں علماء کے دشمن ہیں اسلام نے جن چیزوں کو ہمارے لیے فرض کیا ان کا تمثر اڑاتے ہیں یہ معاشرے کا گمراہ طبقہ ہے یہ لوگ ہیں اور بے دین ہیں ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ربط و رشتہ نہیں ہے یہ طبقہ معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے اور عموماً اس طبقے کو ہی ڈبا پیر جالی پیر دو نمبر یہ سارے لفظ اس طبقے کے لیے بولے جاتے ہیں لیکن میں یہ لفظ اس طبقے کے لیے نہیں بولتا میں ان کو دو نمبر نہیں کہتا ان کو ڈبا پیر نہیں کہتا اس لیے کہ یہ زندگیوں کا گروہ ہے یہ دو نمبر نہیں ہے دو نمبر وہ ہوتا جس کی اصل نمبر کے ساتھ کوئی مشابہت ہو اگر دودھ کے اندر آدھا کلو پانی ملا لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالص نہیں ناخالص دودھ ہے کیونکہ ناخالص میں بھی تو کچھ خالص ہونا چاہیے لیکن اگر آپ اتنے پانی کے اندر دودھ ملاتے ہیں کہ دودھ کا رنگ بھی باقی نہیں رہتا تو پھر آپ کس طرح اس کو دودھ کہہ سکتے ہیں یا دو نمبر دودھ کہہ سکتے ہیں وہ تو کچی لسی بھی نہیں رہی یہ لوگ ان کی وزا کتا بھی بزرگوں جیسی نہیں ہے ان کا انداز بھی بزرگوں جیسا نہیں ہے حضرت داتا صاحب کشپ الماجو میں پہلا باب جو بیان کیا ہے وہ اس بات علم پہ ہیں اور ان کی پہلی نفی علم سے ہوتی ہے گفتگو کا آغاز ہی علم کی نفی سے ہوتا ہے تو یہ ان سے مشابہت بھی نہیں رکھتے اس لیے یہ طبقہ جو ہے گمراہ کنندہ لوگوں کا طبقہ ہے اور زندیق ہے دین سے اسلام سے ان لوگوں کا کوئی تو رشتہ نہیں ہے ان لوگوں کا ماننے والا طبقہ جو ہے وہ معاشرے کا ضعیف العتقاد طبقہ ہے انتہائی ضعیف العتقاد لوگ یہ لازمی نہیں ہے کہ جو شخص بہت سارا اصلی علوم رکھتا ہو وہ فل اتقاد نہیں ہو سکتا بڑے بڑے پڑھے لکھے شخص بھی ضعیف العتقاد ہو سکتے ہیں اور ان پڑھ لوگ بھی فکری بلندی کے حامل ہو سکتے ہیں تو بہت سارے پڑھے لکھے بھی حتیٰ کے بعض و ممبر سے وابستہ لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور یہ معاشرے کا انتہائی ضعیف العتقاد طبقہ ہے اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں بھنگ چل افیون اور دیگر منشیات ان کے پہ سلسلہ چلتا ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ میں دو نمبر نہیں کہتا یہ صوفیوں کی نقل کیا ہے یہ تو اصل انسانوں کی نقل بھی نہیں لگتی جو بندہ چھ چھ سال غسل ہی نہیں کرتا تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں تو معاشرے کا جو طبقہ ان کو مانتا ہے یا ان کو اپنا اور پیر یا مرشد سمجھتا ہے وہ انتہائی غیر طبقہ ہے اور تھوڑے لوگ ہیں بہت زیادہ نہیں لیکن جب عموماً طور پہ جعلی پیر کا دبا پیر کا لفظ بولا جاتا ہے تو عموماً ان کے لیے بولا جاتا ہے میں اس کی نفی کی ہے کہ میں ان کو زندیق سمجھتا ہوں بلکہ میں نے شریعت کا یہ فیصلہ ہے جو ضروریات دین کا منکر ہو وہ زندیق ہے اور یہ ضروریات دین کے منکر ہیں نماز کا تمخر اڑاتے ہیں اور جو ہیں وہ اسلام کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کا تمخر اڑاتے ہیں دوسرا طبقہ وہ ہے جن کو میں دو نمبر پیر اور جالے پیر یا جا ڈبا پیر کہتا ہوں ان کا حلیا اور ان کی بذا قطع بزرگوں جیسی ہے ان کی حجامت ان کے جبے ان کی دستاریں اور ان کی گفتگو علماء صلحاء بزرگوں جیسی ہے لیکن یہ لوگ لباس خزر میں رہ ہیں ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو پہچان سکیں سب سے زیادہ نقصان اس طبقے نے دیا یہ دو نمبر طبقہ ہے اس کو کون پہچانتا ہے اللہ کے خاص بندے پہچانتے ہیں یا پھر اللہ نے جس کو بصیرت عطا فرمائی یا پھر جو لوگ ان لوگوں سے ڈسے جاتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ڈسے جاتے ہیں بعض کا وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ لباس خزر میں ہے نا اور ان کی ظاہری وضا قطع ان کا اتنا بیٹھنا علماء کے پاس بھی آنا جانا ہے مساجد کے اندر بھی ان کا تعلق ہے ہمارے اجتماعت کے اندر ایسے بعض لوگ مہمان خصوصی بھی ہو سکتے ہیں میں بھی دھوکہ کھا سکتا ہوں ایسے لوگوں سے آپ بھی کھا سکتے ہیں پہچاننا مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا معیار نہیں ہے شریعت کا پتوا تو ظاہر پہ ہوتا ہے تو ظاہر ٹھیک ہے نماز میں پڑھ رہے ہیں لیکن ہے زر پرست اسلام سے کوئی غرض نہیں دین سے کوئی غرض نہیں مصنوعی لباسہ اڑا ہوا ہے ریا ہیں سنوں بناوٹ کے پلندے یہ طبقہ سب سے زیادہ نقصان دے ہے اور یہی جالی پی رہے ہیں اور یہی ڈبا پی رہے ہیں اور یہی دو نمبر جو ایک نمبر سے شکل میں ملتے جلتے یہ طبقہ معاشرے کی تل چھٹ ہے اور اس طبقے نے سخت نقصان پہنچایا ہے ہماری سبوں میں موجود ہو کر کے ہماری گیتوں کو سمیٹا ہے لوٹا ہے اور ان لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کو اسلام سے دین سے دور کیا ہے چونکہ انہوں نے لوگوں کو دین نہیں دیا اپنی ذات کے دائرے میں رکھا ہے اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میرے پاس وقت تھوڑا ہے ورنہ اگر اس پر میں زیادہ گفتگو کروں تو کچھ کچھ بصیرت اس گفتگو سے ایسے طبقے کی آپ کو نصیب ہو ہی سکتی ہے انشاءاللہ پھر کبھی صحیح تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ظاہر اور باطن سے ایک جیسا ہے ان لوگوں کی طرح مناسب اور ضیا نہیں ہے ان کی وزا بھی ٹھیک ہے اور وہ ہیں بھی مخلص لیکن ان کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یا کسی چشمہ صافی تک نہ پہنچنے کی وجہ سے فہم طریقہ صحیح نہیں رکھتے ان لوگوں کے جانے والے لوگ اور ان لوگوں سے وابستہ ہونے والے لوگ ان سے برتن نہیں ہوتے کیونکہ ان کا ظاہر باطن ایک جیسا ہے لیکن نقصان کیا ہوتا ہے یہ لوگ قوم کو جمود میں اور تعتل میں مبتلا کر ہیں ان کے فکر کو اقبال نے فکر ہندی کہا ہے جس کے مقابل میں جو اصل فخر ہے فکر ایجادی جو میں چوتھے طبقے میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ لوگ معاشرے کے اندر بہت سارے ہیں اور انہیں اچھا اور مخلص سمجھا جاتا ہے اور ان کی پہچان اس طبقے سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ان کے ساتھ وابستہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ظاہر باتوں کو جانتے ہوتے ہیں اور قریب ہو کر ان کے بھی ان کو دیکھا ہوتا ہے اور وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں یہ نقصان دہ نہیں ہیں دوسرے طبقے کی طرح یا پہلے طبقے کی طرح اس طرح کا نقصان لیکن جو اسلام کا مزاج ہے اس مزاج کی مخالفت ہے اس اعتبار سے کہ یہ جمود اور تعطل میں لوگوں کو مبتلا کر دیتے ہیں اسلام کا مزاج کیا ہے جو غلبہ اسلام ہے علامہ اقبال نے نذیر احمد ڈیلوی کے نام ایک مکتوب میں لکھا کہ جب فقر فلسفہ بننا چاہتا ہے تو فقیر کی روح سے بغاوت کرتی میں اس فقر کا قائل ہوں جو برقی ہے جس میں تہذ پایا جاتا ہے تصوف تمدن شریعت کلام بتا عجم کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے اللہ یہ جمود میں مبتلا کرتے تھے یہ تیسرا طبقہ پہلا طبقہ تو زندگیوں کا دوسرا دو نمبر لوگوں کا جعلی لوگ وہ خود بھی سمجھتے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں سے دھوکہ کر رہے ہیں لوگوں سے فراٹ کر رہے ہیں اور یہ تیسرا طبقہ یہ فہری کی آنسو بھی رکھتا ہے ذکر فکر بھی کرتا ہے لیکن فہم سلیق صحیح نہ ہونے کی وجہ سے تعطل اور جبود کا شکار کون کو کر دیتا ہے چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جو اس تیسرے طبقے کی طرح ظاہر باطن کی پاکیزگی رکھتا ہے اور طریقت کے اصل مزاج کو سمجھتا ہے طریقت کا اصل مزاج کیا ہے حضرت شیخ مجدانی لکھتے ہیں طریقت و حقیقت خادمان شریعتان طریقت اور حقیقت یہ دونوں جو ہیں شریعت کے خادمان ہیں اسلام سے کوئی متوادی یا متصادم نظام نہیں ہے یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ ایرانی فلسفے کے زیر نہ جاننے کی وجہ سے ان جنگل میں گئے وہاں کچھ لوگ گھاس کھا کھا کے گزر اوقات کر رہے تھے تو آپ نے ان کو کہا ہا ہونا انتم و امت محمد تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور مصطفیٰ کی امت خطے میں مبتلا ہے تو اس کی نفی کی اور اقبال نے اصل فقر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اصل فقر کیا ہے تریقت کی اصل روح کیا ہے ویسے الہیات کی تشکیل نو کے عنوان سے اقبال نے جو مقالہ لکھا ہے اس میں بھی اس نے تصوف کو اخلاق کا دوسرا نام قرار دیا ہے اور حضرت مجد الفسان نے راما کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے اس نے کہا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اور اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کوئی بھی سمجھدار اور دانا بینا شخص نہیں ہو سکتا اور انہوں نے خود جو اپنے الفاظ اور پیرائے کے اندر تصوف کو بیان کیا ہے جو حجازی بہت تھوڑا ہے اور کم لوگوں کے پاس ہے اور اصل تصوف اور اصل طریقہ وہی ہے ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ فخر کہ جو خضف کو کرے لگی وہ تھوڑے لوگ ہیں لیکن معاشرے خاص معاشرے کا نمک ہیں وہ لوگ اور معاشرے کا نور ہیں ان کے دم سے بزم عالم میں چلانا ہے اور وہ تھوڑے بھی ہوں حالات کے رخ کو بدل کے رکھ دیتے ہیں اور وہ فقر کیا ہے وہ قرآنی فقر فخر فخر قرآن و اور حضرت داتا صاحب نے بھی یہی لکھا فقر کیا ہے فقر کی تصوف کی تعریف حضرت داتا صاحب نے کی ہے آپ پڑھے کشم الماجو اس کا تصوف کا باب پڑھیں اپنا لہس تصوف رسومن ولا علوم تصوف مخصوص رسموں کا نام نہیں ہے مختلف رنگوں کے پٹکوں کا نام نہیں ہے گنبد کے کنس کو اونچا کر لینے کا نام نہیں ہے ولا علومن اور نام مخصوص اصطلاحات کا نام ہے مختلف تجلیات اور ان کے رنگوں کے ذکر کا نام تصوف نہیں ہے یہ اصطلاحات ہے تصوف نہ رسوم کا نام ہے نہ مخصوص علوم کا نام ہے تصوف کیا ہے آپ فرماتے ہیں یہ من کے محاسبے کا نام ہے یہ باطن کی صفائی کا نام ہے یہ باطن کی حرارت کا نام ہے حضور علیہ کی شریعت میں رسوخ پیدا کرنے کا نام ہے اخلاق عالیہ کا نام ہے اقدار حسنا کا نام ہے فکر قرآن احتساب نئے رباب بستیو و بستیوں رقص سرود ڈھول کی تھاپت پہ ناچنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ تصاب ہست کا نام ہے فکر اریا ذرا غور کیجیے فکر اریا گرمی بدلو ہونین فکر اریا بانگے تک بیسین یہ ہے فکر اور یہ ہے फकर کا مزاج تو وہ اگر فکر مل جائے ڈھونڈ و فکر کہ جس کی اصل ہو ہے جازی اقبال نے کہا ڈھونڈ و فکر کہ یہ مشکل فقر ہے اس میں اپنے آپ کو تکلک میں ڈالنا ہے اس میں تگوتار دین کی لے کے بڑھنا ہے اس میں حالات کے جب سے ٹکرانا ہے مشکلات کا چینا چھی ہے دکھوں کا مقابلہ کرنا ہے میں کہتا ہوں یہ آج کل جو فقر ہے یہ ایک مشکل ہے کہ بندہ آئے تو لوگ پھول پھینک رہے ہو بندہ جائے تو لوگ پھول پھینک رہے ہو ہاتھ چومے جا رہے ہو پاؤں چومے جا رہے ہو یہ کون سا مشکل ہے یہ تو راہت قلب کا سامان ہے یہ تو نفس کی تسکیم کا سامنا ہے حالات کی کشاک کرانا دکھوں کا مقابلہ کرنا وقت کے یزیدوں کے سامنے کھڑا ہونا حمانوں اور قارونوں کا مقابلہ کرنا ظلم اور جبر کو مشخص کر کے ظلم اور جبر کہنا مطلق ظلم اور جبر کو ظلم جبر کہہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے لیکن مشخص کر کے ظلم کو ظلم کہنا رشتہ یزید کو مشخص کر کے حضرت امام حسین نے جو ہے وہ ان کو مشخص کر کے کہا تھا اور اکبر اور جہانگیر کو مشخص کر کے حضرت امام ربانی شیخ مجد الفیسانی کھڑے ہو گئے تھے تو یہ مشکل کام ہے اس میں جاں کا بھی زیا ہوتا ہے باؤں میں بیڑیاں بھی پڑتی ہیں ہاتھوں میں ہتھ کریاں بھی آتی ہیں اور فصیلے دار پہ سڑوں کا چراغاں بھی کرنا پڑتا ہے کبھی زنجیر ہڈیوں تک نشان بھی چھوڑ جاتی ہیں لوگ برا بھی کہتے ہیں تم مسلوب بھی کیے جاؤ گے دکھ مصیبت اور مسائب اور آرام کی چکی میں پیسے بھی جاؤ گے یہ وراثت ہے حضرت بلال بلا یہ وراثت ہے سلمان فارسی کی یہ وراثت ہے غفاری کی یہ فقر وراثت ہے حضرت صدیق اکبر کی یہ فخر وراثت حضرت پالو کے کی, کی اور یہ فقر وراثت ہے حضرت جنید برتادی کی یہ فقر وراثت ہے حضرت مجدد الفانی حضرت داتا گنج بخش اجمیرے کی یہ ہے فقر اور یہ اگر نصیب ہو جائے تو یہ مت ہے ورنہ تصوف تمدن شریعت کلام بتانے اجم کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی بج عشق کی یاد انہر ہے مسلمان نہیں خاک کا دیر ہے تو وہ فقر وہ تصوف جس میں حرکت پائی جائے اسلام کا یہ مزاج ہے محبوس کیا گیا تھا الحق کل اس لفت پہ کی دی کل جب مرزا غلام اہم کا دیا نہیں اٹھا تھا تو پیر بے شاہ صاحب اس کے مقابلے میں آئے تو آپ جانتے ہیں تاریخ پڑھیں اس وقت آپ اس زمانے کے اس دور کے بالخصوص کے, کے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ کو حضور کی ہے ہم اس, کے کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے آگے سے کہا پیر صاحب ہمیں کیا لگے ہم تو فقیر لوگ ہوتے ہیں تو حضرت سید میر علی شاہ فرمانے لگے کہ یہ فکیری چنئی تو, تو بےغیر بیوا کا گھر اجڑ رہا تین کے سات سے چادر اتر رہی ہو اور بندہ کیا میں فقیر ہوتا ہوں اس لاگر کی, کی نفری کرتا ہے جبر کی آنکھوں میں آنکھیں بات کرنے کا ڈھنگ جو جانتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے جو ظلم کو ظلم کہنے کی طاقت رکھتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے آپ صرف حضرت غوث سے آزم نظی اللہ تعالیٰ انہوں کی کرامات سنی ہیں لیکن یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ حضرت غوث سے کی خدمت کے اندر مستنظ بلا وقت کا حکمران آتا ہے اور دو تھیلیاں پیش کرتا ہے نظرانے کی تو آپ غصے میں فرماتے ہیں غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظرانہ دے دیں گے اس کے بدن پہ کپ کپی تاریخ ہو جاتی ہے خوف تاری ہو ہے کہتا ہے دیکھیے میرا مال ہے فرمایا نہیں اگر ایک ہاتھ سے تھیلی لی اس کو تال دیا نچوڑا تازہ خون کے کتنے ٹپکنے لگے فرمایا اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہو تو میں میںلوں کو نچوڑتا چلا جاؤں اور یہ خون بہتا بہتا تیرے محلات کے دروازے تک چلا جائے اس نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ عطا کیجیے توجہ آپ نے یوں ہاتھ ڈالے بلا نکاری نے دوسرا الفاطر میں لکھا کو جب آپ نے ہاتھ کھولے لے تو دو تازہ سیف تھے دائیں ہاتھ والا سیب اس کو دیا اور بائیں والا خود لے لیا آپ نے کاٹا تو خوشبودار تھا جب مستنجد بلا نے کاٹا تو اس سے کیڑا نکل آیا اب اس کو موقع ہاتھ میں آ گیا حضرت یہ کیا ہوا بزرگ تو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور آپ نے مجھے کیڑے والا دے دیا اور خود جو ہے وہ اچھا سیب رکھ لیا تو حضرت غوث آزم فرمانے لگے جب شاخ پہ لگے تھے کیڑا نہیں تھا جب میں نے توڑے دونوں میں کیڑا نہیں تھا جب ظالم کا ہاتھ لگا تو کیڑا حجاج بن یوسف وہ شخص ہے حضرت حسن بسری فرماتے ہیں پچھلی امتوں کے لوگ سارے, کے سارے اپنے ظالم لے آئے اور ایک پرڑے میں ہم دوسرے پرڑے میں رکھ دیں بھی باری ہوگا ستر ہزار شخص اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے نبے ہزار لوگ اس کے حکم سے قتل کیے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ حرم کے رسول کو یوں زبا کیا مینڈے کو زبا کیا جاتا کوئی ہمت نہیں رکھتا تھا حجاج بن یوسف کے سامنے اونچی سانس بھی لے کیونکہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی نہیں اس نے گردن کاٹی ایک فقیر آ گیا میں حجاج بن یوسف نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ فقیر آ سامنے حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیے شیخ شہر نے لکھا ہے کدام عبادت فاضل طرح کون سی عبادت کو کون سا وظیفہ میرے لیے بہترین ہے فقیر کہنے لگا دوپہر تک سویا رہا کر. کہا یہ کیسا وظیفہ ہوا کہ کم کم تو بچے رہیں گے یہ, یہ فقر کا مزاج ہے اچھا فقیر کی ہے کہنے لگا اچھا حضرت میرے دے کو دعا کر دیجیے ہاتھ یا اللہ حجاج بن یوسف کی جان نکال لے. کہنے لگا کہ یہ میرے لیے دعا تو نہیں ہوئی ہے تو بد دعا ہوئی کہا بد دعا نہیں دعا ہے اس لیے کہ تیرا پرڑا گناہوں کا گنا سے بھاری ہوتا جا رہا ہے روز تو چلو کچھ کام قتل ہو گئے ناما مال کے اندر اس لیے ابھی مر جائے تو جان چھوٹے لوگوں کے لیے بھی یہ دعا ہے اور تیرے لیے بھی یہ دعا ہے یہ فقیر اور ایک اور رنگ دیکھیے خلاقیات کی صورت میں آئیے میں دلیری کے سے بات آپ کے سامنے کی تف میں ایک نام ہے حضرت ہاتم بن ال الاسم رضی اللہ تعالی اسم کہتے ہیں جس کی شنوائی نہ ہو بہرے میں آپ پڑھتے ہیں لفظ حضرت حاتم بہرے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود انہیں بہرا کہا جاتا تھا کیوں کتاب پڑھے حضرت شیخ حاتم اسم کے دربار میں ایک خاتون آئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے بیٹھتے بیٹھتے اس کی ہوا خارج ہو यह یہ ہر شخص کے کا ہے. لیکن اگر مجلس کے اندر بندے کے ساتھ یہ ہو جائے تو بندہ तो محسوس کرتا ہے کوئی معاشرے کا رگ ڈھنگ بھی ایسا ہی ہے تو اس نے بڑی شرمندگی محسوس کی کہ میں عورت رات ہوں اور بیٹھنے لگی ہوں اور ہوا خارج ہو گئی حضرت میرے بارے میں کیا سوچیں گے اپنے آپ اندر ہی وہ پریشان اور ددامت میں گڑی جا رہی خیر بیٹھ کر جب اس نے اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہا اور گفتگو کرنا چاہی تو حضرت حاتم نے اپنے کان انگلی کہا ذرا اونچی بولنا اللہ اس, اس کو تاثر یہ دیا کہ میں بہ ہوں اور ذرا اونچی بولو گے تو پھر سنوں گا اس کی ساری شرمندگی ختم ہو گئی کہ میں خام کا پریشان اور حضرت تو بہرے رہے پھر جب تک وہ خاتون زندہ رہی حضرت ہاتم بہرے بنے رہے اس کو جب بھی پتہ چلا کہ میں بہرا نہیں ہوں اس کو تب شرمندگی ہوگی صرف اس اتنی سی شرمندگی سے بچانے کے لیے ساری زندگی تکلف میں گزاری یہ ہے تصوف یہ ہے طریقہ اور یہ ہے اللہ کے بلوں کا طریقہ کجرے میں بیٹھ کے غیبتیں ہوں اللہ کا بلی ہو سکتا ہے اور ایک اور کہانی سناؤ حضرت امام احمد بن رمبل کے پاس ایک خاتون آئی کہنے لگی حضرت مسئلہ پوچھنے آئی اور ہمارا پوچھیے کہا کہ میں سوت کاٹ کے بازار میں بیچنے کے لیے بیچتی ہوں جب چاندنی راتیں ہوتی ہیں تو کچھ سوت میں رات کو بھی کاٹ لیتی ہوں لیکن جو سوت رات کو کاٹا گیا ہوتا ہے اور دن کو کاٹا گیا ہوتا ہے دونوں کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے لیکن میں اکٹھا ہی بھیج دیتا ہوں اتنا خاص فرق نہیں ہوتا ان دونوں کو اکٹھا بھیج دیتی ہوں لوگ لے لیتے ہیں لیکن مجھے پریشانی ہے مجھے مسئلہ بتایا جائے کہ اس کو اکٹھا بیچا کروں یا الگ الگ بیچا کروں حضرت امام محمد بن حمبل حیران رہ گئے آپ نے فرمایا خاتون تمہارے لیے اکٹھا بیچنا درست نہیں تم اس کو الگ الگ بیچا کر جب وہ خاتون واپس چلی گئی آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا کہا اس خاتون کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھ کے آؤ یہ کس گھر میں داخل ہوگی جب بیٹا پیچھے چلا واپس آ کہنے لگا حضرت یہ حضرت بشر حافی کے گھر میں گئی جی. یہ, ہے طرح تحکت, یہ ہے تصوف حضرت بشر حافی کے گھر کے اندر رہنے والی خواتین کے تقوی کا یہ عالم تھا حضرت بشر حافی کے تقوی کا عالم کیا ہوگی؟ حضرت امام اہل محبت امام شاہ فاضل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کسی دعوت پہ تشریف لے گئے کھانا کھانے لگے تو شوربہ چکھا تو اتنا لذیذ تھا جی چاہا کہ تھوڑا سا اس کو پی لوں صاحب دعوت کو بلایا کہا میں شوربہ پینا چاہتا ہوں اگر تم اجازت ہو تو پی لوں اس نے کہا حضرت یہ سب کچھ آپ کے لیے بنایا ہوا ہے فرمایا جو شوربہ ہوتا ہے یہ پینے کے لیے بھی بنایا جاتا یہ کھانے کے لیے بنایا جاتا اللہ یہ معقول ہے مشروب نہیں اور جب میں ادب سے ہٹنا چاہوں گا تو مجھے آپ سے اسپیشل اجازت لینی ہوگی اس کو کہتے ہیں طریقت اور یہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تف آج میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں بزرگوں کا نام لیتے ہیں لیکن کیا ان کی تعلیمات کو بھی اپنایا خیر یہ تمہید کی اور تمیز لمبے ہوتے ہوتے کافی وقت گزر گیا دوسری جانب ایک وہ طبقہ ہے جو مسلمہ روحانی معاملات کا سرے سے انکار کر دیتا ہے اور بزرگوں کی کرامات کو یہ کہہ کے رد کر دیتا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں تو میں اس عنوان سے آج دو ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا لیکن شاید تفصیل سے نہیں کر سکوں گا لیکن اس عنوان سے روحانی معاملات جو ہوتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کو جو طاقتیں اور قوتیں عطا کی ہیں اس عنوان سے یہ دو چیزیں اچھی طرح سے ذہن نشین کریں اللہ کے ایک نبی ہوئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھی انہیں حکمرانی بھی عطا فرمائی تھی بادشاہ بھی تھی جنوں پہ بھی حکومت تھی اور انسانوں پہ بھی حکومت تھی آپ کے دربار میں مختلف پرندے تھے جو جن کا آپ جائزہ لیتے اور جن سے گفتگو فرمایا کرتے ان میں ایک پرندے کا نام تھا ہد ہد ایک مخصوص پرندہ ہے हुद हुद. آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور ہد ہد نظر نہ آیا یہ آپ کا درباری پرندہ تھا قرآن اٹھائیے فقالا لا हुद हुद. آپ نے جب پرندوں کا جائزہ لیا فرمایا کہ میں ہد کو نہیں دیکھ رہا پھر آپ نے کہا کہ یا تو وہ کوئی مضبوط سند لائے ورنہ میں اس کو آزاد دوں گا یا سبا کر ڈالوں زیادہ وقت نہ گزرا کہ ہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا حضرت میں اڑتے اڑتے بہت دور چلا گیا کہ ملک سبا میں جا پہنچا وہاں میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو سورج کو پوجتی ان کی حکمران ایک عورت اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور ہد ہود کے نام دیا کہا جاؤ اس کو دیا کہ کے جاؤ جاؤ کے تخت پہ اور پھر کہ وہ کیا خط حضرت نے اللہ علیہ مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ خط اس عورت کے تخت پہ ڈالا گیا تو نبی کی ایک حمت ہوتی ہے اللہ نے میری روب سے مدد کی ہے میں ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں دشمن کے دل پہ پہلے روپ پڑ جاتا ہے تو جب حضرت سلیمان کا خط کھولا نا تو ملکہ بلکیس کا وجود تھر تھر کانپنے لگا اس نے اپنے آجان سلطنت کو بلایا انہوں نے کہا ہمارے پاس پوجے ہیں ہمارے پاس اسلح ہے ہمارے پاس لاؤ لشکر ہے ہم مقابلہ کریں گے لیکن اس نے کہا کہ نہیں تم اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ صرف بادشاہ میں ان کے پاس کچھ ہدایا بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہیں کہ کیا جواب آتا ہے حدی آئے حضرت سلیمان نے کہا یہ کہ تو میرے قدموں کی دھول ہے میں نے جو کہا ہے یا تو فرمان بردانی قبول کر لو یا پھر تیار ہو تو ملکہ بلکیس خود بنف سے حضرت سلیمان کی خدمت میں اطاط قبول کرنے کے لیے حاضر ہوتی ہے ایک ایکسنگ فاطلہ رہ جاتا ہے حضرت سلیمان اپنا دربار لگا کے بیٹھے ہوئے آپ دیکھیے اللہ اکبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا اپنے لوگوں کو کہا سو نی مسلم جس تخت پہ اسے ناز ہے اس کو سات میں بند کر کے تالے لگوا کے پہرے دار کھڑا کر کے پھر وہ آئی تھی ہاتھ چوڑا تھا اسی ہاتھ لمبا تھا کئی فٹ گہرا تھا کیمتی موتی اور جواہرات کے ساتھ جڑا ہوا تھا لوہے اور پولاد کا بنا ہوا تھا آتے ہوئے اس نے تالے اور چل پڑے حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا جس تخت پہ اسے ناز ہے کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے تخت لے آئے ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا ایک مہینہ واپے ہوئے لگتا تھا سات کوٹھڑیوں میں تخت تھا دروازے لگے ہوئے تھے طالع چڑے ہوئے تھے اور خادم اور دار کھڑے ہوئے تھے وہاں سے لانا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن حضرت سلیمان نے کہا کہ اوک ہے کوئی تخت لے آئے قال اتی فلیتم من الجن انا اتيك ابي قبل ان تقوم بمقامك ایک جن کہنے لگا میں اپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں بات صبح کی تھی مجلس برخواست ہوتی تھی دوپہر کو جن نے کہا دوپہر تک لے آتا ہوں اور ساتھ اس نے کہا نہیں ہیرا کبھی یوں نہ میں طاقتور بھی ہوں امانتار میں کوئی قیمتی موتی بھی ضائع نہیں ہوگا بڑی بات تھی لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے پھر کیا ہوا آؤ قرآن دیکھ پھر وہ شخص اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم آصف بن بخش نام مفسرین نے لکھا ہے سکا بانجا لگتا تھا کا. آپ کا صحابی تھا آپ کا مشیر تھا اس میں آزم اسے دیا گیا وہ کہنے لگا اٹھ کے کھڑا ہوا کیا کہتا ہے آنا آتی کبھی میں اس کو لے آتا ہوں کتنی دیر میں لاؤ گے جن نے تو کہا بہر تک لے آؤں گا لیکن آتی کا بے ہی، میں اس کو جا کے لے کے آتا ہوں آنا میں آتی کا آتا ہوں آپ کے پاس کا کے پاس بے ہی اس کے ساتھ اس کو لے کے یعنی میں ابھی جاتا ہوں تک لے کے ابھی آتا ہوں کتنی دیر میں قبلا آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے آل آل آل یہ بھی نہیں کہا اپنی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اپنی آنکھ کے جھپنے کو چند سیکنڈ کے لیے روکا بھی جا سکتا لیکن کہا آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے قبل میں ابھی جا کے اس تخت کو آپ کی خدمت میں لے آتا ہوں ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا ایک مہینہ تے ہوئے لگتا تھا سات کوٹڑیوں میں تھا اتنا بڑا تھا کہا اتنی جلدی لے آتا ہوں فلم راہو مستقل ابھی آنکھ جھپکی نہیں ہے تخت سامنے پڑا ہوا من فت نے کہا یہ میرے رب کا جس نے میرے غلام کو یہ تاکت سلیمان نے لکھا کہ حضرت سلیمان نے رب سے کیوں نہیں کہا کہ مالک وہ تخت آ جائے خود کیوں نہیں لائے دنیا کو بتلانا مقصود تھا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم یہ نبی کے در سے وابستگی اختیار کرنے والے کی طاقت ہے بنی اسرائیل کے ولی کی طاقت ہے تو بنی اسرائیل کے نبی کی طاقت کتنی ہوگی اور پھر امام الانبیاء کی طاقت کتنی ہوگی اچھا اگر کوئی بات کسی بزرگ کی کرامت کے حوالے سے ویسے بیان کی جاتی تو شاید کوئی کہہ دیتا کہ یہ گھڑی ہوئی کہانی ہے حدیث رسول میں یہ واقعہ ہوتا شاید کوئی لکھ دیتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن قرآن کو تو ضعیف, نہیں کہا جا سکتی یہ آیت ضعیف تو نہیں ہو سکتی اور قرآن بیان کر رہے آنا آتی نہیں کتر تو اچھا غور کیجیے جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں حضور کی امت باقی امتوں سے افضل جب بنی اسرائیل کی امت کے ایک ولی کو یہ طاقت دی گئی ہے تو کیا ایسی طاقت حضور کی امت کے ولی کو نہیں دی جا سکتی تو پھر انکار کس منہ سے کیا جاتا ہے چلو ایک کہانی سنا دیتا ہوں کابل کا شہر ہے ہجوم بنا ہوا ہے بادشاہ کے محل سے ایک کنیز نکلی اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ ہجوم کیسا ہے لوگوں نے کہا بخارے سے شاہ نقش بند بخاری آئے اور لوگ ان سے نیا بندی حاصل کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ بیت ہو رہے ہیں وہ سازشی خاتون تھی اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہوتا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ تجکیا نفوس کرتے ہیں باطن کی طہارت کا سامان کرتے ہیں اور اس کے ذہن کے مطابق بتایا کہ جب بھیڑ بن جائے تو کھیویلے کام بھی آ جاتا اس نے سوچا کہ نسبت قائم کر لینے میں کیا حاضر کی؟ حضرت شاہ نقش بخاری نے اس اس کو کو قبول کر لیا اور اس کو رات و لیے؟ نیک پہلے تھی لیکن بعد میں آپ کے بتائے ہوئے اور و بظاہر کی وجہ سے مزید برکت آ گئی حتیٰ کہ اس کی دیانت کی وجہ سے بادشاہ وقت نے اس کو اپنی خاص قربت عطا کی اپنے گھر کے اندر اس کو آنا جانا اس کا شروع ہو گیا باقی لونڈیاں اور کمیزے جو تھی وہ حسد کر گئیں انہوں نے چوری کر کے بادشاہ کے گھر سے زیور اس کے نام لگا دیا اور پھر کہیں سے برامد بھی کروا دی بادشاہ نے اس کی صفائی نہ سنی غصے میں آ گیا کہ میں نے اس کو اتنی قربت دی اس نے میرے اعتماد کو ٹھیک پہنچایا اس نے حکم دیا اس کو لے جاؤ چھت پہ محل کی چوبارے پہ لے جاؤ اور وہاں سے جا کے نیچے دھکا دے دو تاکہ باقی لونڈیوں کو پتا چل جائے کہ بادشاہوں کے گھر کتنے متبرق ہوتے اس نے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی میرے پہ الزام ہے لیکن بات نہ جا کے چھت پہ جب دھکا دینے لگے تو اس کو یاد آیا سنا تھا پیر کام اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا چو گدائے دشاہ اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا جب وہ نیچے پہنچی تو حضرت شاہ نقش بند بہ دین احمد اللہ علیہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے دلاؤ آرام دلاؤ سے پکڑ کے نیچے کھڑا کر دیا حیرت سے پھٹی کی پٹی رہ گئی اور کہتی ہے حضرت آپ کب آئے تھے تو حضرت شاہی نقش بند بخاری فرمانے لگے تو آج چبارہ آمدی دی من آج بخارا تو چوبارے دلاؤ سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا دلاؤ دلاؤ یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کیا آئیے قرآن مشید میں ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں اللہ تعالی جلہ شاہ نے ویسے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں اصحاب کہب کا واقعہ بھی ہے بھوسا خضر کا واقعہ بھی ہے لیکن یہ ہم واقعہ ولی کا دیکھا کی ایک ولیہ کا واقعہ دیکھتا ہے یہ عمران ایک عظیم المرتبت خاندان کے نام پہ صورت نبیوں کا خاندان ہے بلی اسرائیل میں حضرت عمران کی بیوی کا نام ہے حضرت ہنہ سلام اللہ نے عمر بیتتی جا رہی ہے لیکن اولاد نہیں خیر اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں صبر شکر کر کے زندگی گزار رہی ہیں ایک دن عجیب واقعہ ہوا دوپہر کا موقع تھا صحت میں چار بائی چارپائی بچھا کے درخت کے نیچے لیٹی تو ایک منظر دیکھا کہ شاخ پر چڑیا نے بچے نکالے ہیں اور بھوک سے بچے بلکتے ہیں چڑیا اڑ کے کہیں جاتی ہے اور ایک دانہ لے کے آتی بچہ چونچ کھولتا ہے چڑیا اس میں دانا رکھتی بچے کے ساتھ چڑیا کا یہ پیار دیکھا تو حضرت حنہ کا دل پھٹنے لگا کہا مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں مجھے اگر اولاد دے دے میں منت مانتی ہوں کہ تیرے گھر بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دے اللہ تعالی شانہو نے ان کی دعا کو قبول کر دیا ہوتا یہ تھا جو یہ منت مانے اللہ قبول کر لے تو اللہ شعور کو پہنچتا تو اس کسی اجرے میں چھوڑ آتے ساری زندگی وہ عبادت وہاں کرتا باقی اولاد آباد میں ہوتی رہتی اس شخص کی تو پہلا بچہ وہ یہاں چھوڑ جاتا حضرت حنہ نے منت مانی اب قرآن اٹھائیے اللہ تعالیٰ کالی ودا تو اچھا جب بلادت کا وقت آیا تو یہ پہلی بار ایسا ہوا بیٹا پیدا نہیں ہوا بیٹی پیدا حضرت ہنہ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی عموماً بیٹے پیدا ہوتے تھے اور وہاں چار سو حجروں میں بیٹے ہی تھے اب وہاں منت کے مطابق بچی جوان ہوگی تو کیسے چھوڑ کے آئیں گے حضرت ہوتا جو اس نے جنم دیا وہ لے سر اے تسلی پریشان نہ ہو ہم نے تجھے جس طرح کی بیٹی دی ہے اس طرح کے بیٹے بھی نہیں ہوتے بیٹی کا نام کیا رکھا گیا مریم سلام اللہ علیہ کی حضرت اس علیہ السلام کی والدہ بنی وہ عظیم المرتبت خاندان کی یہ بیٹی پیدا ہوتی ہے اب جب بچی جوان ہوئی شعور کی عمر کو پہنچی منت یاد آئی تو پریشانی پھر آ کہ کیا کیا جائے وہاں مرد ہی مرد ہے اور یہ بیٹی جوان عمر پھر عظیم المرتبت خاندان کی بیٹی طے یہ ہوا کسی بوڑھے بزرگ کی کفالت میں دیا جائے جو اس کا خیال رکھے اور اس کو ضرورت کی چیزیں وہاں پہنچائے اور وہ مسجد اقسا کے مجاگرن میں سے ہو بہت سارے لوگ اس عظیم خاندان کی بیٹی کو اپنی کفالت میں لینا فخر محسوس کرتے ہو اب ہر ایک نے کہا جی میں یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں جب سارے لوگ آ پھر کوا ڈال آ گئے فال کس کے نام نکلا حضرت زکریہ علیہ السلام جو رشتے میں سکے خالو لگتے تھے حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ایک سو بیس سال ان کی بیوی کی عمر تھی ننانوے سال کم سو سال اولاد ان کے پاس بھی نہیں تھی سوچا اس کو بیٹی بنا لیتے ہیں اولاد کی کمی بھی دور ہو جائے حضرت ذاکر علیہ السلام نے ایک اجرا مختص کیا حضرت مریم سلام اللہ علیہ لئے جب کہیں جانا ہوتا باہر سے تالا لگا دیتے واپس آ کے کھانے کی چیزیں ضروریات کی چیزیں وہاں پہنچاتے ایک دن تالا لگا کے کہیں گئے واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی اس تاریخ کا وقت بیت گیا سخت پریشان ہوئے تیزی سے آئے آ کے دروازہ کھولا عجیب منظر تھا آئیے قرآن اٹھاتا اللہ تعالیٰ شر فرماتا ہے جب حضرت داخل ہوئے کیا منظر دیکھا واجہ تو وہاں رزق پڑا ہوا دیکھا زدہ اس لیے ہوئے کہ دروازہ بند کر کے خود گیا ہوں اور کوئی دروازہ نہیں ہے کوئی کھڑکی نہیں ہے کوئی روشندان نہیں ہے پھر مزید حیرت یہ کہ جو پھل تھا وہ بھی موسم کے علاوہ تھا موسم آم کا نہیں ہے آم موجود ہے موسم انگور کا نہیں ہے گور موجود ہے تو ایک حیرت تو یہ کہ پھل اندر کیسے آیا اور دوسری حیرت یہ حیرت بے حیرت کہ یہ پھل بے موسم یہ کیسے آ گیا? بڑے حیران ہوئے بے ساختہ حیرت میں پوچھا مریم لا کے ہاضر یہ پھل کہاں سے آیا yeah. حیرت بنتی تھی حیرت سے پوچھا yeah. so, حضرت مریم نے بے ساختہ جواب دیا کالا مین دا یہ میرے اللہ نے دیا یہ میرے اللہ نے دیا ہے ان لمبا یاردوں کو میں یشا حساب Allah. اور جس کو چاہتا بغیر حساب کے دیتا ہے بندے کہتے ہیں جھوٹھی کسم نہ کھائیں تو سودا ہی نہیں بکتا جھوٹ ہے. یہ بھی جھوٹ ہے روزی کا زمہ اس نے دیا ہوا وہ رازق ہے بندے کے پیدا ہونے سے پہلے بھی بندے کا رازق ہے اللہ اکبر کہا وہ اللہ نے مجھے رزک دیا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت زکریہ کی عمر کتنی تھی ایک سو بیس سال اور بیوی بی کی عمر اولاد نہیں تھی لیکن جب بے موسم میں پھل دیکھے نا وہ اب دعائیں کرنا بھی چھوڑ دی تھی اولاد کے لیے لیکن حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ کھا گیا کہا مالک جب اپنی اس بندی کو بے موسم میں پھل دے بچتا ہے تو میری عمر کے شجر پہ اولاد آنے کا موسم بیت گیا ہے آلہا. تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا اب اور کیجیے رب آلہ. حضرت کا وہ کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے کالا ربلی رب مل دن کا دن تیبا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد اتا کر یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جہاں رحمتوں کو اترتے ہوئے دیکھو وہاں دعا مانگو حضرت مریم سلام اللہ علیہ ولی ہے نبی نہیں ہے اور حضرت زکریہ نبی بیت المقدس کے قرب میں گجرا ہے بیت المقدس پاس ہے سکھرا قریب ہے حضرت زکریہ وہاں سے آ کے سخرا کے قریب کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگو بیت المقدس میں دعا نہیں مانتے قرآن کے لفظ نفس کا اسی جگہ پہ جہاں رحمتیں اترتی دیکھی تو حضرت زکریا نے فوراً وہی دعا مانگی یہ یہ نہ سوچا کہ میں نبی ہوں اور بلیا ہے اور یہاں کیوں مانگوں دیکھنا یہ ہے رحمتیں کس کی اتر رہی ہیں آج ہم بزرگوں کے مزارات کے قریب جا کر کے اللہ سے اولادوں کی اور دیگر مشکلات سے نکلنے کی دعائیں مانگتے ہیں تو فتوا آ جاتا ہے شرک ہو گیا ایسا نہیں ہے جہاں رحمتیں اتر رہی ہو وہاں دعا مانگی جاتی اور جہاں اللہ کے بندے کی قبر ہو صحیح حدیث ہے القبر ہو روزہ تم ریاض جنت مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور اگر جنت میں بھی رحمت نہیں ہے تو کہاں ہے اہد اللہ کے قدرت میں کھڑے ہو کے رب سے دعا مانگنا یہ رحمتوں کے نزول کو دیکھ کر کے دعا مانگنا اور وہاں مانگی ہوئی دعا رات نہیں ہوتی یہ غور کرنے اور اپنے معاملات اور عقیدے کی اصلاح کرنے کہیں غلط فہمی میں کسی حقیقت کا انکار نہ ہو رہا اس ملنگوں کی وجہ سے اللہ کی ان بلوں کا انکار نہ ہو رہا اسی طرح جس طرح ان بلوں کی وجہ سے کہیں ملنگوں کو نہ مان رہے ہو ملبوں کی وجہ سے انکار نہ ہو رہا عالم خدا کامل تو کیجیے اللہ اب حضرت زکریہ کرے وہی کھڑے ہو کے حضرت نے رب سے دعا بے شکو دعا کو سننے والا ہے اب کیا کہا گیا آواز آئی ادھر کیوں کھڑے ہو نہیں فنا ملائی کا فرشتوں نے ندا دی کہاں ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی دعا مانگی ہو سکھرا کے پاس بھی آ کے مانگی ہو سینے مسجد مسداہ میں بھی مانگی ہو لیکن قرآن میں ایک ایک لفظ کو بیان دے ساری منظر نگاری میں گالی کی فرشتوں نے فرماتا ہے ابھی وہ مہراب میں کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے ابھی منہ پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے موں پہ ہاتھ بھی کیا آواز آئی رشتوں نے کیا کہا کام تم حضرت کی بشارت دیتے بیٹا دیتے بیٹا, دیتے بیٹا مانگیا کتنا ستھرا ہوگا مسے کم بے کلے متم میں سید آؤں وہ حصور آؤں نبی نظما لٹا نبی بھی ہوگا بیٹا سید بھی ہوگا بیٹا عورتوں سے لگے والا بھی ہوگا کل اللہ بھی ہو یہ چار خوبیاں بیان کی یہ بیٹا تو دیا تار کر اب خود آواز سنی لیکن پھر حیرت میں ہوگی ساتھ ہی کہا اللہ محبت غلام القت بالکل واقعی آپ کیا مالک بیٹا ہوگا کیسے میں تو بوڑھا ہوں میری بیوی تو سمنے یاد کو پہنچ گئی ہے کیسے بیٹا ہوگا کالا کزالو ما کہا ایسے ہی جس طرح بے میں پھل ملے اس طرح تجھے بیٹا بھی عطا کر ایسے ہی عطا کر بات ہی بڑی عجیب تھی یا اللہ کوئی نشانی دے دے مجھے یقین ہو اللہ اکبر احساس کیا کالا آیا تو کالا تو کل کہا اس کی نشانی یہ ہے تین دن تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا, اشارے سے کرے گا. بولے گا تو نہیں کرے گا ذکر کرنے لگے گا تو نہیں ہو سکے بس کو رب کا و سب بے بلا صبح و شام اللہ کی بات ہی بولتا رہا اس کی تو اللہ تعالیٰ شانو نے اپنے بندوں کا تذکرہ کیا یار اس سے بھی آگے جائیے مجھے ایک بات بتائیے قرآن کا کوئی لفظ یا کوئی حرف بے مقصد ہے ایم. کوئی حرف کی بے مقصد ہے اب سنو قرآن کے چند کلے مبہابے کہ اپنا دین اور دھرم بچانے کے لیے تو پیچھے کتا کی چند پڑا انہوں نے پیچھے کیا وہ ہٹانا انہوں نے کہا چل آ جا پھر سے کہا تو آ جائے اب کتا بیٹھ گیا غار کے دھانے پہ. اللہ نے میں ان لوگوں کے قصے کو ہماری ہدایت کے لیے بیان کیا اس میں کتے کا ذکر آیا تو مالک نے کہا کلب ہوم با سے بل وسیل ان کا کتا گار کے دھانے پہ بازو کو پھیلا کر بیٹھا ہے مجھے بتاؤ اس میں تبلیغ کیا ہے کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا تھا. اس کی حیث جلوس کو بیان کیا تھا. کتا اس طرح بیٹھا ہوا ہے ان کا کتا بڑا سے ذرا اپنے دونوں بازوں کو ایک بازوں کو نہیں دونوں بازوں کو بال وسید رال کی دہلی پر تو اس میں کوئی ہمارے لیے ایک تبلیغ ہوگی نا کوئی ہدایت ہوگی نا تبھی تو بیان کیا تھا. بتلانا مقصود ہے ولیوں کے سنگ جڑ جائے ذات کا کتا بھی ہو تو وہ بھی قابل ذکر oh, ہوتا ہے ہو وہ بھی پیارا لگتا ہے نہ صرف وہ پیارا لگتا ہے اس کے بیٹنے کا انداز بھی پیارا لگتا ہے اس کی ادائی بھی پیاری لگتی ہیں تو جو بندہ ولیوں کے سنگ لگ جائے تو اللہ یار سنگ نہیں لگا ابھی ابھی ولیوں کی بستی میں جا رہا تھا قتل کتنے کیے تھے سو پہلے نند نے کی پھر ایک اور کر دیا کتنے اشخاص کا قاتل تھا ابھی گیا نہیں راستے میں ہے. موت آ جاتے اللہ اکبر سیدھا جنت میں میں یا دوزخ میں جنت والے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے جہنم والے کہتے ہیں ہم, ہم لے جائیں گے وہ کہتے ہیں قاتل ہے وہ کہتے ہیں کہ جا رہا ہے ولیوں کے ڈیرے پر توبہ کرنے جا رہا ہے اللہ اکبر اب اس کو یا سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے یا جہنم میں بھیج دیا جائے یہاں میلہ لگ گیا پھر اللہ فرشتے آ رہے ہیں وہ کہتے ہم لے جائیں گے وہ کہتے ہم لے جائیں گے اللہ تعالیٰ پھر ایک اور فرشتہ دے فیصلہ کر اب وہ فیصلہ کر لے اللہ کا حکم ادھر اللہ کا حکم ادھر لے جائیں نہیں یہ فیصلہ نہیں کرتا کہتا ایسے کرو زمین کو ناپو جدھر جا رہا تھا اگر آگے جگہ تھوڑی ہے تو جنت میں جائے گا اور اگر پیچھے جگہ تھوڑی ہے تو جنم میں جائے گا اللہ اب زمین ناپی جا رہی ہے کہا میرے بندوں کی طرف جو جا رہا ہے نا جدر جدر اس کے قدم لگے گے میں چپا چپا جو ہے رشتوں کہوں گا کہ ناپاؤ وہیں بھی گزر گاہیں بھی جو ہے وہ چلو گاہ بندے فرشتے ناپ رہے ہیں دیکھو تو صحیح کام کیا ہو رہا ہے فرشتے اس جگہ کو ناپ رہے ہیں اچھا ہوا کیا کہ جدر جانا تھا وہ فاصلہ زیادہ تھا اور جدھر وہ آ رہا تھا وہ فاصلہ بھی تھوڑا طے ہوا فرشتے ناپ رہے کو حکم آ گیا اور یہ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کے اندر موجود ہے حجود نے ہماری ہدایت کے لیے غور تو کیجیے اس پہ توجہ تو کیجیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جاہل کو دیکھ کے حقیقتوں کا انکار کر اور کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقتوں کو مانتے مانتے مانگتے کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائیں بیلنس برابر رکھیں توازن ٹھیک رکھیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس امت میں قیامت تک ولی موجود رہیں <سلام> یہ باز رہے اگر کیسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس نام پہ دھبا ہیں داغ ہیں لیکن اولیاء کے وجود سے کبھی بھی دھرتی خالی نہیں ہوگی تا آن کے حضرت امام مرتی تشریف لائیں گے اب ان لوگوں کو ڈھونڈیں تلاش کریں سچی طلب ہو تو اللہ محروم نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ ضرور راستہ طافا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے پاک بندوں کی سنگت اور صحبت کے اجالے بخش اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا دے کے ہر ہر گوشے میں سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر میں جا کر